وَأَنَّ اللَّهَ كَيْدِ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہ تو ہو گیا نا جنگ بدر میں تو فتح ہو گئی لیکن اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ تعالی کا مقصد کافروں کی سازشوں کو کمزور کرنا ہے یہ کافر عجیب ہوتے ہیں جب ابو جہل اپنے کافر دوستوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے جا رہا تھا تو مکے سے نکلنے سے پہلے ابو جہل نے بیت اللہ کا پردہ پکڑا اور رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا دعا کس طرح مانگ رہا تھا اے اللہ دونوں لشکروں میں سے جو اعلی و افضل ہے اور دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے اور دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ کریم و شریف ہے اور دونوں میں سے جو دین افضل ہے اس کو فتح دیجئے کتنا بڑا بےوقوف تھا دے. یہ تو ظاہر سی بات ہے جہل کی جماعت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت افضل ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں توحید کا دین لے کر آئے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے افضل ہے شرک سے اور وہ دعا کر رہا ہے کہ جو افضل ہے اس کو فتح دے یعنی وہ پیغمبر علی السلات وسلام کے حق میں دعا کر رہا تھا بات رہی ہے؟ یعنی وہ مسلمانوں کے حق میں دعا کر رہا تھا لیکن اسے کیا پتا یہ کافر جو ہوتے ہیں نا یہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں یہ جو کافر ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے تیس مار خان ہیں اور بہت بڑے ہم بیدار بخت خان ہیں کچھ بھی نہیں ہے بڑے احمق ہوتے ہیں یہ ان کی سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کافروں کی سازشوں کو ان کی تدبیروں کو ہم کمزور کر ڈالیں گے اب یہاں کے حالات کو دیکھیں طالبان افغانستان اور طالبان پاکستان کی امریکہ یہاں سے تو باغ رہا ہے نا اردو میں کہتے ہیں کھسیاانی بلی کھمبا نوچے شکار ہاتھ سے باغ گیا تو پھر کھمبے کو پکڑ کر میں بجلی چیک کر رہی تھی کہتی ہے تو اسی طرح اب امریکہ کی بھی حالت اتنی بڑی طاقت اتنے کمزور طالبان کے سامنے ہار گئی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا اب امریکہ قسم قسم کی باتیں کر رہا ہے ابھی جو نئی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ طالبان تو دہشت گرد طالبان تو یہ بدماش ہیں یہ طالبان تو افغانستان کو جلا دیں گے اور مٹا دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے جیسے کہ اس نے افغانستان میں جو ہے جنت بنائی تھی افغانستان بیس سال پہلے جیسے تباہ و برباد تھا آج اس سے بھی زیادہ برباد ہے لیکن اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم طالبان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ یہ افغانستان کو کہیں خراب نہ کر دیں اب پاکستان میں جا کر بیٹھ جائیں گے اس لیے کہ طالبان تو ہمیں افغانستان میں جہاز اڑانے کی اجازت نہیں دیں گے تو اب ہم پاکستان میں جا کر بیٹھ جائیں گے تاکہ جب بھی یہ طالبان افغانستان کو خراب کرنے کی کوشش کریں تو ہم فوراً جہاز لے کر اڑیں گے اور افغانستان کو تعمیر کریں گے بہت سارے بم گرائیں گے اس طرح افغانستان ترقی کرے گا لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں سوچتے اور نہیں سمجھتے اور ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب یہ پاکستان جا کر بیٹھیں گے تو پاکستان کے مسلمان بھی تو ان کے خلاف اٹھیں گے نا یا آپ یہ سوچتے ہیں یا یہ خیال کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمان ہر جمعرات کو ان کے لیے حلوے کی پلیٹیں لے کر گے ہرگز ایسا نہیں ہوگا ابھی تک انہوں نے افغان طالبان کی پٹائی کھائی تھی نا اب انشاءاللہ اللہ پاکستانی طالبان کی پٹائی کھائیں گے یہ. اور اس طرح افغانستان کے طالبان اور پاکستان کے طالبان کے درمیان محبت میں اضافہ ہوگا پاکستان کے طالبان اپنے افغان طالبان کی مدد کرنے کے لیے امریکیوں پر حملے کریں گے انشاءاللہ اور افغانستان اور بڑا ہوتا جائے گا طالبان اور طاقت پکڑیں گے پورے پاکستان کو انشاءاللہ پکڑ لیں گے اور اس طرح یہ جہاد غزوہ ہند میں بدل جائے گا ہندوستان کے جہاد میں بدل جائے گا جس کی بشارت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ میری امت کی دو جماعتیں جہنم سے آزاد ہیں کیا فرمایا ہے میری امت کی دو جماعتیں جہنم کی آگ سے آزاد ہیں ایک ایسابط الط ہند وہ جماعت جو کہ ہندوستان میں جہاد کرے گی وہ ایسابط التکون معی سبنی مریم دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ ہوگی قیامت سے پہلے تو یہ حالات الحمد ہمیں ابھی نظر آ رہے ہیں پاکستان میں انشاءاللہ فتح اللہ ہو جائے گا امارت اسلامی افغانستان و پاکستان پھر ہندوستان کی طرف یہ مجاہدین بڑھیں گے پھر امارت اسلامی افغانستان و ہندوستان بن جائے گا اور اس طرح انشاءاللہ اللہ ازبکستان تاجکستان تترستان اور بہت بڑے علاقے ہیں یہ یہ سب انشاءاللہ فتح ہوں گے اور یہ کوئی میں کو خواب نہیں دکھا رہا ہوں یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ثم قیامت سے پہلے ایک خلافت قائم ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور طریقے کے مطابق قائم ہوگی اور انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس خلافت کے قیام اور استحکام کے لیے استعمال فرما لے اللہ تعالی ہمیں شہادت عطا فرمائے ہمارے بچوں بچیوں کو نواسوں، نواسیوں کو پوتوں اور پوتیوں کو اللہ تعالی شہادت عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں مولا محمد عمر رحمہ اللہ کے اس عمری کاروان اور عمری لشکر میں آگے لے جائے لے جائے یہاں تک کہ ہم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں اور اس طرح یہ لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے جا ملے گا یعنی ہندوستان میں بھی جہاد کرنے کی فضیلت آپ نے حاصل کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ بھی آپ مل گئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا یہ جسم ملے لیکن آپ کی نیت ہوگی تو آپ کے بچے ملیں گے آپ کے پوتے نواسے سو سالوں بعد ہزار سالوں بعد ملیں گے آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ بات ما سمجھ میں گئی یہ امریکی یہ شیطان یہ خبیث یہ کافر یہ اللہ کے دشمن یہ بدماش اور ان کے ساتھ ملے ہوئے یہ پاکستان کے ناجائز اور حرام خور اور بدبخ حکمران ان سب کو اللہ تعالیٰ کاٹ کر رکھ دے گا انشاءاللہ اللہ تعالی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالی مسلمانوں کو فتوحات و نصرت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کافروں کو تباہ و برباد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو ان کی سوچ و فکر کو ان کے خلاف استعمال فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد وصحب اجمائین سبحانک اللہ بحمد اشد اللہ وب وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ